اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے ان کی کتاب دعوت المقام الاسلامی العالمیہ سے دوسرے جز کی تفصیلی فہرست پیش خدمت ہے جسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ نمبر وار فہرست کو پڑھا جائے گا اور تفصیل نہیں بیان کی جائے گی اسی ترتیب سے اب بھی یہی ترتیب مکمل فہرست تک جاری رہے گی انشاءاللہ شاء الجزء مقدمہ دوسرے جز کا مقدمہ جہادی فکر میں برقرار رہنے والے اور بدلنے والے افکار عالمی جہادی دعوت کے نظریات میں عملی نظریات عالمی جہاد کے نظریات کو پیدا کرنے کے اسباب طریقے اور ثابت قدمی اصلاح اور ترقی کا منحج یعنی اصلاح کے بعد ترقی کیسے کی جائے عالمی جہاد کے دعوت کے نظریات کی خصوصیات اور علامتیں یہ مقدمہ ہے الفصل الثامن آٹھویں فصل نظریات و دعوت المقام السلامی العالمیہ عالمی اسلامی جہاد کے دعوت کے نظریات پہلا باب نفریت المنحج العقیدۃ القطالیہ قتالی عقیدہ اور منحج کا نظریہ سب سے پہلے قتال کا عقیدہ عام جنگ کرنے والے فوجی اور عقیدے والے سپاہی میں فرق مسلمانوں کے ہاں جہادی عقیدے کا مطلب مسلمانوں کے ماحول میں جہادی عقیدے کے نہ ہونے کے اثرات جہادی تحریکوں اور اسلامی معاصر انقلابی تحریکوں میں جہادی عقیدہ امت کے اندر آج جہادی عقیدے کی حالت امریکی فکری جنگ کی تکتیک یعنی ترتیبات یہ باب اول کا پہلا نقطہ ہے باب اول کے دوسرے نقطے میں مقومہ تلعقید الجہادیہ الفکر المنحج فداوت المقومہ عالمی جہاد کی دعوت میں منہج فکر اور جہادی عقیدے کی بنیادیں اہل سنت والجماعت کے عمومی عقائد کا خلاصہ مسلمان کے دل میں اسلامی عقیدے کے زندگی کے آثار یعنی جب عقیدہ زندہ رہتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہاں سے اسلامی عقیدے کے غائب ہونے کے اثرات عالمی جہاد کے دعوت کے لیے جہادی عقیدے کے عمومی پہلو تیسرا نقطہ عالمی اسلامی جہادی دعوت کا دستور جیسے کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے قانون چوتھا نقطہ عالمی جہاد کے عقیدے کے لیے اساسی نکات پر شرعی دلائل کفار کے ساتھ دوستی کرنے والی اور غیر شرعی احکام پر فیصلے کرنے والی حکومتوں کے کفر کے دلائل الولا البرا یعنی اللہ کے خاطر دوست اور اللہ کے خاطر دشمنی کا عقیدہ اور کافروں کے ساتھ دوستی کا حکم مرتد حاکم کے خلاف خروج کے واجب ہونے کے دلائل احکام الدیار دیار کے احکام دار المسلمین دار الحرب وغیرہ وغیرہ آج مسلمانوں کے ممالک مقبوضہ ہیں چنانچہ جہاد ہر مسلمان پر فرض آئن ہے کافروں کے ساتھ تعاون کرنے والے اور مسلمانوں کے خلاف امداد کرنے والے کے ارتداد کے دلائل کہ وہ کیوں مرتد ہے جہالت مجبوری تاویل اور عدم قست ان آزار کی تفصیل کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے فوجی کا عذر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور مسلمان کے خلاف لڑنے کا وجوب یا جواز مسلمانوں کے خون کی حرمت اور ظالم کفار کے خون کا حلال ہونا مسلمانوں کی مدد کا واجب ہونا اور مسلمانوں میں سے چاہے فاجر ہو چاہے نیک ہو ہر امیر کے ساتھ مل کر لڑنا جمہوریت کے بارے میں شہری حکم اور اسلام پسندوں کے تجربات اہل سنت والجماعت کے اندر عقیدے اور مذہب کے اختلاف کا مسئلہ مسئلہ تکفیر تکفیر کا مسئلہ کسی کو کافر قرار دینے کا مسئلہ دوستو یہ پہلا باب ہے دوسرا باب عالمی اسلامی جہاد کی دعوت کے سیاسی نظریات کی بنیادیں پہلا نقطہ مفاہیم و مبادئ سیاسی عامہ عمومی سیاسی افکار اور مفاہیم سیاست شرعیہ کا حکم سیاست شرعیہ کا درجہ شریعت اور سیاست کے درمیان تعلق عالمی جہاد کے کام اور اس کے سیاسی پہلو عالمی جہاد اور لشکر کو جمع کرنا یا لوگوں کو غیر جانبدار کرنا یا ان کو انتشار میں ڈالنا لشکر جمع کرنے کا نظریہ لوگوں کو عالمی جہاد کے لیے اکٹھا کرنے کا نظریہ اور جنگ کی چابی اور انقلابی ماحول اس کشمکش کے دائرے کی حدود سیاسی کشمکشوں میں مشترک باتوں کا مفہوم یعنی بعض باتیں ہمارے اور سیاستدانوں کے درمیان مشترک ہیں اس کا مطلب کیا ہے کون سی باتیں مشترک ہیں استھی جی حرکت میں توڑ پھوڑ کا نظریہ سیاسی شرعی متحرک فیصلے میں تین محاکمات زمینی حقائق کے مطابق جہادی احکام کی بنیاد یعنی زمینی حقائق کے مطابق جہادی احکام کی بنیاد کیسے ڈالیں گے آپ دوسرا نقطہ امریکی حملوں کے ماحول کا خلاصہ اور اس کے مقابلے میں اسلامی اور عربی ماحول کا ردعمل امریکی حملوں کی طبیعت اور اس کے محور اور اس کے اہداف اور اس کے وسائل امت اسلام اور امت عرب کا امریکی حملوں کے خلاف کیا طریقہ ہے جنگ کرنے والا طائفہ غیر جانبدار رہنے والا طائفہ اور دشمن کا طائفہ امریکہ اور اس کے بیرونی ایجنٹ یعنی ان کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے اسلامی صف میں امریکیوں کے ایجنٹ عالمی جہاد کی طاقت اس کے انصار اور اس کے حلیف عالمی جہاد امریکہ اور جہادی طائفے کی حالت یعنی ایک طرف عالمی جہاد کا مسئلہ ہے دوسری طرف امریکہ ہے اور ان کے درمیان مجاہدین کی کیا حالت ہے تیسرا نقطہ عالمی اسلامی جہاد کی دعوت کے لیے سیاسی سٹریٹیجک پالیسی کے ارکان اور اس کی بنیادیں الباب نوریت تربیت المتکمت المقومت الاسلامی عالمی اسلامی جہاد کی دعوت کے لیے مکمل تربیت کا نظریہ اس باب میں بھی استاذ نے بہت سارے نقطے بیان کیے ہیں مناحد التربیہ آئندہ مدارس صاحبہ اسلامی انقلابیوں کے ہاں تربیت کے مختلف پہلو ان پہلووں کو استاذ نے تقسیم کیا ہے المجال فی التربیہ تربیت میں پہلا میدان عقیدہ اور شرع علم علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت عقیدہ شرع علم عالمی جہاد کے مجاہدین کے لیے مہم مسائل اور شریع احکام اور یہ تقریباً سولہ ہیں نمبر ایک دور والے دشمن کے ساتھ جہاد کرنا جہاد العدو الاباد وہ دشمن جو کہ دور ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا نمبر دو جہاد کے سلسلے میں اجازت کا حکم نمبر تین ایک امیر یعنی امیر المومنین کی غیر موجودگی میں جہاد کا مسئلہ نمبر چار لوگ اگر جہاد ترک کیے بیٹھ جائیں تو ایک آدمی کے قتال کا حکم نمبر پانچ فساق اور فجار عمرہ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا حکم نمبر چھ غیر جنگی کفار کا قتل اور ان کی مال و دولت کو خراب کرنے کا حکم نمبر سات فدائی حملوں کا حکم نمبر آٹھ دشمن کے قیدیوں کا حکم نمبر نو کافر جاسوس کا حکم اور ایسے جاسوس کا حکم جس کا ظاہر اسلام ہے نمبر دس ایسے دشمن کو بیچنا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی اقتصادی حالت ٹھیک ہو جائے نمبر گیارہ جنگ کے میدان میں کافروں کا غیر جنگی لوگوں یا مسلمانوں کو ڈھال بنانے کا حکم اسے تطرس کہا جاتا ہے نمبر بارہ مسلمانوں کے خون کے سلسلے میں بے باکی کے مسئلے پر ایک اہم تنبیہ جو کہ تطرس کا دعویٰ کرتے ہیں تطرس کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے خون کے مسئلے میں لاپرواہی برتتے ہیں اس مسئلے میں ایک مہم تمبی نمبر تیرہ کافروں کے ممالک میں رہنے کا حکم نمبر چودہ مسلح اور مشرقین کے مرداروں کے ساتھ معاملے کا حکم نمبر پندرہ جنگ میں بیعت کا حکم نمبر سولہ شہید کے احکام یہ تو ہے پہلا میدان تربیت کا پہلا میدان تربیت کا دوسرا میدان ادب عبادت اخلاق اور دلوں کو نرم کرنے والی آیات اور احادیث آداب عبادات اور اخلاق وغیرہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں الاداب العامہ عمومی آداب ساتھیوں اور بھائیوں کے ساتھ رہنے کے آداب جہاد کے آداب عبادات اور نوافل جس میں نماز زکوٰۃ رمضان کے روزے حج اعمال نوافل اور اذکار کے فضائل اور صبح و شام کے اذکار کا تذکرہ شامل ہے اخلاق اور سلوکی تربیت رہن سہن چال چلن کی تربیت اچھے اخلاق کی فضیلت کا بیان اور برے اخلاق کی مذمت کا بیان اخلاص احسان استقامت سچائی توکل امانت داری حیا زبان کی حفاظت یقین صبر مہربانی ایثار کہ اپنا حق دوسروں کو دے دے نرمی اور برداشت رحمدلی قوت معافی اور جاہلوں سے احراض کرنا دور رہنا مسلمانوں کے ساتھ خاکساری اور کفار پر سختی توازو شریع امیر کی اطاعت اور ان کی بات سننا برے اخلاق سے بچنے کی تمبی ریاکاری اور شہرت کی محبت عجب اور غرور کنجوسی ظلم منصب اور امارت کی محبت جھوٹ غیبت چغلی کھانا دو چہروں والا ہونا یعنی منافقت مسلمانوں کے ماحول میں فحاشی کا پھیلاؤ بری گواہی گندا عمل اور گندی بات انسانوں اور جانوروں کو لانت کرنا ناحق مسلمان کو گالی دینا تکلیف پہنچانا حسد جاسوسی اور کسی شخص کی ایسی بات سننا جسے وہ پسند نہ کرے مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی مسلمانوں کو حقیر سمجھنا مسلمانوں کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا ملاوٹ اور دھوکے بازی خیانت احسان جتلانا غرور اور ظلم فخر کرنا اور سرکشی کرنا بغیر کسی شرعی سبب کے مسلمان سے تین دن سے زیادہ لا تعلق رہنا الرقائق والزہد زحد و امراد القلوب دلوں کو نرم کرنے والی باتیں زہد کی باتیں اور دلوں کے امراض کا تذکرہ موت کا ذکر اور امیدوں کو کم رکھنا جنت اور جہنم کا ذکر مراقبہ اور محاسبہ اللہ کا خوف اللہ سے امید توبہ تقوا خشو زہد دنیا میں زہد کی فضیلت بھوک اور پرمشقت زندگی کی فضیلت دلوں کی بیماریاں اور ان کے علاج مجاہدین کی کتابوں میں ان چیزوں کو سن کر تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے اس لیے کہ اصل میں ہم لوگوں نے اپنی تربیت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اسلحہ چلانا اور ایک دشک سب کچھ آتا ہے لیکن ان بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو نوز مبرہ سمجھنے لگ جاتے ہیں حالانکہ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں اپنی اصلاح کے اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اصل مجاہد تو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے تربیتی ترتیب اور مجاہدین کے لیے وصیتیں المجال الثالث سیاسی سوچ بوجھ اور حقائق کو سمجھنا المجال الرابع چوتھا میدان عسکری تربیت اور اعداد دیکھیں عسکری تربیت کا نمبر ابھی آیا ہے ان تمام اخلاق اور اعداد کی اصلاح کے بعد عسکری تربیت کا نمبر آیا ہے عسکری تربیت اور جہاد کی تیاری پانچواں میدان فریض جہاد کی ادائیگی کی عملی تربیت کے میدان میں بھی جائے جہاد کے مرتبے نفس شیطان کفار اور منافقین کے خلاف جہاد مضبوط مستحکم جہادی کارکنان کی خصوصیتیں آزمائشوں کے اترنے اور مسلمانوں کی شکست میں گناہوں اور غلطیوں کے اثرات الباب الرابع النغریت السکری عل دعوت المقام علامی العالمی عالمی اسلامی جہاد کی دعوت کے لیے عسکری نظریہ 1960 سے دو ہزار ایک تک ہمارے گزشتہ سفر میں جہادی اسلوبوں کا تھوڑا سا تعارف مدرس و تنظیمات تنظیموں کا طریقہ جن کی تین صفات ہوتی ہیں علاقائی خفیہ اور اہرام مصر کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں یہ تنظیمیں امیر معمور قوماندان علاقری کھلے میدانوں میں جہاد کرنے والوں کا طائفہ اکیلے یا چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جہاد کرنے والوں کا طائفہ امت کی طرف امت کی طرف نسبت کی فکر عالمی جہاد کی دعوت کے لیے عسکری نظریہ کھلے میدانوں میں جہاد کرنے کی بنیادیں چھوٹے گروہوں میں یا اکیلے جہاد کا تذکرہ مفہوملرہاب ارحاب یعنی دہشت گردی کے معنی دشمنوں کو ڈرانا یہ شرعی فریضہ ہے اور ان کے بڑوں کو قتل کرنا یہ پیغمبری سنت ہے وہ ضرورتیں جس کی وجہ سے تنہا جہاد کرنا لازم ہو جاتا ہے اکیلے جہاد کے لیے کام کرنے کے اثاسی میدان اکیلے جہاد کے لیے مضر اہم اہداف امریکی قبضے کے اقتصادی پہلو ہمارے ملکوں میں موجود دشمنوں کے حلیفوں کو مارنے کا تذکرہ اہم تمبی منافق گمراہ علماء کے خلاف دلائل کے ذریعے جہاد کیا جائے اسلحے کے ذریعے نہ کیا جائے ہملاور دشمنوں کو ان کے ملک میں مارنا اور اس سلسلے میں اہم اہداف دشمن کو خوفزدہ کر کے دور رکھنے کی ترتیب عالمی جہاد کے لشکروں کے کام کرنے کی ترتیب اور ان کا عسکری نظریہ اور ان کے کام کرنے کا نظام عالمی جہاد کے لشکروں کے کام کرنے کے طریقے کی خصوصیات یعنی اس طریقے کی کیا امتیازات ہیں عالمی جہاد کے لشکروں کی قسمیں اور ان کے کاروائیوں کے درجات یا معیار الثقافت الاحابی ہے و دشمن کو ڈرانے کی ثقافت اور دشمن کو ڈرانے کا ملکہ کہ یا وہ صفات جو کہ لڑنے والے کو حاصل کرنی چاہیے تنہا جہاد اور اجتماعی جہاد کے درمیان تعلق پانچواں باب تنظیم کا نظریہ اور عالمی اسلامی جہادی لشکروں کے کام کا نظام یہ پانچواں باب ہے مروجہ تنظیموں کے تشکیل کی بنیادیں عالمی جہاد کے دعوتی لشکروں کے تشکیل کی بنیادیں عالمی جہاد کے دعوت کے تین دائرے عالمی اسلامی جہاد کے لشکروں کی قسمیں عالمی جہاد کے لشکروں کے تشکیل کے طریقے کے سلسلے میں چند وضاحتیں چھٹا باب عالمی اسلامی جہاد کے دعوت کے لیے تربیت اور جہادی تیاری کا نظریہ سابقہ جہادی تجربات میں تربیت کے طریقوں کا جائزہ گھروں کے اندر خفیہ تربیت چھوٹے خفیہ ماسکرات میں تربیت ایسے ملکوں کے ماسکرات میں تربیت جہاں پناہ حاصل کی گئی ہے کھلے محاذوں کے ماسکرات میں کھلے عام تربیت ایسے علاقوں میں نامکمل کھلی تربیت جہاں کوئی قانون نہیں ہے اعداد یعنی جہاد کی تیاری کا مفہوم اور اس کا سبب اور اس کا ہدف جہاد کی تیاری کے سلسلے میں ایک عجیب نئی چیز عالمی جہاد والوں کا اسلحہ اور ان کے جہادی گروہ عصر حاضر میں عالمی جہاد کے لشکروں کی تربیت الاسلوب الاصلہ یعنی طریقہ کیا ہوگا اور اسلحہ کیا ہوگا خفیہ تربیت کے لیے ترتیب کے سلسلے میں مختصر سی فکر ساتواں باپ عالمی اسلامی جہادی لشکروں کے لیے اقتصادی نظریہ یعنی پیسہ کہاں سے آئے گا سابقہ جہادی تجربات میں اقتصاد کے راستے عالمی جہاد کے لشکروں کے اقتصاد کے لیے پیش کیے گئے اقتصادی راستے وہ اموال جن کی غنیمت مجاہدین کے لیے حلال ہے عالمی جہاد کے لشکروں کے غنیمت کی تقسیم کا طریقہ آٹھواں باب نظریت الاعلام و فی دعوت المقاومہ عالمی جہاد کی دعوت کے لیے ترغیب اور نشر اشاعت کا نظریہ پہلے زمانے میں جہاد کی ترغیب کے طریقے عالمی جہاد کی دعوت کے لیے ترغیبی نظریے کا خلاصہ ترغیبات اور نشر و اشاعت کے مجموعے جہاد اور مقابلے کے سلسلے میں ترغیبی اور تبلیغاتی افکار اور اسلوب جہاد اور مقاومہ کے لیے ترغیبی اور اعلامی افکار و طریقے ترغیب کے لیے بعض منتخب مثالیں یعنی بیانات وغیرہ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کا فریضہ ترغیب جہاد کے سلسلے میں شہید امام عبداللہ اعظم رحمہ اللہ کے بیانات سے اقتباسات مالی جہاد تھر کے جہاد اور بصیرت کا ختم ہو جانا جہاد کے اسباب اللہ کی راہ میں شہادت کی فضیلت ہجرت کی فضیلت جہاد کی تیاری اور تیر اندازی کی فضیلت یا فائرنگ وغیرہ کی فضیلت رباب کی فضیلت جہاد اعداد اور جنگ کے سلسلے میں بعض آیات و احادیث مجاہدین اور شہیدوں کے خاندانوں کی کفالت جہاد کے طریقے جنگ اور اس کی ضرورت کے اسباب یعنی یہ چند مثالیں ہیں جو عبد اعظم رحمہ اللہ کے خطبات سے لی گئی ہیں الفصل التاسع وسایا اور مبشرات نوی فصل وسیعتیں اور بشارتیں وسیعتیں اور ممنوعات مستقبل اور نصرت کی خوشخبریاں مس الختام خطام لگی محر یعنی اخیر میں اس عنوان سے استاز نے کتاب پر مہر لگائی ہے کتاب کو ختم کیا ہے جنگوں اور فتنوں کے سلسلے میں بعض منتخب احادیث آخری زمانے کے واقعات اور قیامت کی علامتیں آخری زمانے میں حالات کا بگڑنا اور اہل ایمان کی اس میں آزمائش آخر زمانے کے علماء آخر زمانے میں نیک لوگوں کی اجنبیت علامات قیامت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور ان کی علامتیں کالے جنڈے اور سفیانی اور قہطانی کا تذکرہ رومیوں کے ساتھ جنگیں دجال کا نکلنا اور اشار علیہ و کا اترنا یا جوج و معجوج کا نکلنا وہ بھی وسیعتی اور کتاب کے اخیر میں استاذ نے اپنی وصیت بھی لکھی ہے اس طرح ہم آج فہرست کے درس سے فارغ ہوئے اللہ تعالی ہمیں اب اگلے مرحلے میں برکت عطا فرمائے اور ثابت قدم رکھے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدین و حبی بینا محمد ولی وسحبی وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته